تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبان کرتا ہے رحمات الرحمان سے بلکہ وہ اپنی رب کی یاد سے من پھیرے